تکسیم نمبر نمبر کرنا لوٹ مار شروع ہو جائے کتنے ایک پائی اجتماعی مال کی امیر کی اجازت کے بغیر تالیس جہنم میں جائے گا اور اسے جہنم میں ستر سال کوتا لگا کے ستر ہزار سال وہ مال لانا پڑے گا اٹھا کے اس لیے تمام اجتماعی اور جو اموال ہیں ان کو شریح طور پہ تقسیم کریں نمبر اٹھارہ نظام سے بچیں اکتالیس نمبر اٹھارہ نظام سے بچیں آیٹ نمبر چھیالیس اور نظام سگڑے سے بچنے کا طریقہ بھی قرآن نے بتایا کہ امیر کی اطاعت کرو بس اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے چھیالیس انیس صبر کرے جائیں آیت نمبر نمبر بیس تک اور ریاکاری سے بچیں آیت نمبر سینتالیس نمبر اکیس مسلسل کی ٹریننگ رہیں اپنی تربیت کا مرحلہ ہے نا اپنے اندر اس میں اضافہ کرتے رہیں یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ بس تعطیل کر لیا تو تھوڑی ٹریننگ کر لی بس بیٹھ گئے قرآن کہتا ہے نہیں ہر وقت اپنی تربیت کو بڑھاتے رہو آیت نمبر سات نمبر بائیس حالات پر کڑی نظر رکھتے آیت, آیت, آیت, آیت نمبر اکسٹھ باسٹھ نمبر تیئیس دعوت جہاد دیتے رہیں تاکہ اور افراد کے ساتھ ملتے رہیں مظاہر کم نہ ہو جائیں آئے نمبر پینسٹھ نمبر چوبیس دنیا سے بچے ورنہ اللہ جہاد میں سے یوں نکال کے فینک دیتا ہے جسے مکھی کو دور سے نکالتے ہیں ستاسٹ نمبر پچیس نمبر یا قومیت وطلی یا پھر لسانی یا ہو کر صرف باہمی طور پہ اسلام کے رشتے کو سب کچھ سمجھے ورنہ جہاد تین سب برباد ہو جائے گا یہ یاد ہوگا سر سات لوگوں کو آٹھ نمبر بہتر اس میں جو میں نے دس نمبر پہ لکھا ہے ثابت قدمی اس کے ساتھ ذکر اللہ بھی لکھ لیں ذکر اللہ کی معاذت ثابت قدمی دوبارہ کہنا یہ کافی ہے اب آٹھ نمبر نہیں بتاؤں گا ویسے کہوں گا صرف <سلام> کاغذ ایک ایک رکھتے جائیں رکھتے جائیں میرے کون سی صفر میں جو موجود ہے اس پر کہیں الحمدللہ اور جو موجود نہیں ہے اس پہ اور نیت کریں کہ عمل کریں گے اس میں ایک ہے گیارہ نمبر کیا ہے گیارہ نمبر کہہ رہے ہیں سارے انشاءاللہ شاء ہاں ٹھیک ہے بھائی جنگی قوانین کیسے جنگ لڑنی ہے آ جاؤ یہ ترتیب تھوڑی آگے پیچھے ہے کیونکہ ہم نے شروع سے لیا ہے تو بعد میں آپ لوگ تو خود اسکریم آئے ہی نہیں سارے کیونکہ میں نے پرسو کے درس میں کہا تھا کہ ہر مسلمان کے کان میں جب آزان دیتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے اسکری مائر بن جاتا ہے کیونکہ اللہ اوپر کا ساری اکثریت آ جاتی اب کوئی لڑ نہیں سکتا پہلا جنگی قانون ڈٹ کے لڑنا ہے پیٹ نہیں پھیرنی آیت نمبر پندرہ اس پر ہمارے جو ٹریننگ ہوتی ہیں لوگوں کی سرکاری اور دوسری اس پہ کئی دن لگاتے ہیں اسے سکھانے کے لیے اسلام نے دو لفظوں میں سکھا دیے نمبر دو, دو جنگ, جنگ کے دوران اس کی آیت نمبر پندرہ ہے بھائی پیٹ نہیں پھر نہیں نمبر دو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جنگ لڑ گئی اس میں بہت بڑا تنگی لکتا ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ تھوڑی سی شکست ہونے لگے سمجھ لو کہ اوپر سے جو ہمارا ریموٹ سسٹم تھا اللہ تعالی کے ساتھ اس میں کچھ کمی آئی آیت نمبر بیس دیکھو بہت بڑا زمین اگتا ہے اس کو مت فرام کرو جیسے ہی کہیں نظر آئے تو غور کرو کہ فورنولہ کا ہے اس کو رسول کا ٹوٹ رہا ہے اس کو ٹھیک کر لو جنگ کا پانسہ پلٹ جائے گا فوراً کیونکہ ہم لڑتے ہیں اللہ کی طاقت سے اور دشمن لڑتا ہے اسواب کی طاقت سے تو اللہ کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اس کی مان مان بھی چلنی پڑے گی آپ لوگ ریموٹ سسٹم جانتے ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے بھی لہروں کا پاتلا ٹوٹ جائے اور آگے سے ہٹ جائے تو وہ چیز کام نہیں کرتی فوراً اپنے کنٹرول روم سے رابطے گ درست کریں گے بس زبردست لڑائی شروع ہو جائے گی یہ یاد نمبر بیس میں بتایا نمبر تین اتاف امیر یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں ایک گان بنا دے گی اور ہم ہمیں رکھنا نہیں ہوگا تو دشمن کسی طرف سے بھی ہم نے نہیں گس سکتا چوبیس میں ہے نمبر چار جب کوئی جنگی تدبیر دل میں آئے فوراً عمل کر لے دیر نہ لگائے کیونکہ جو تدبیر جنگ کے دوران دماغ میں آ جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور دشمن اس میں سنبھل نہیں سکتا دیر لگائی تو گئے ہائٹ نمبر چوبیس نمبر پانچ خیانت نہ کرو جس آدمی کے دل میں خیانت نہیں ہوتی اس کا دل شیر کے دل سے بھی طاقتور ہوتا ہے اور جس کے دل میں خیانت ہوتی ہے اس کا دل کتے کی طرح ہر وقت گڈی ڈھونڈتا رہتا ہے لڑ سکتا ہو اس دن میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ کتا وقت بنا کے کیے شیر کے پاس کہتے یار بڑے بدنام ہو گئے ساری دنیا کتا کتا کہتی ہمیں نام بدل دو شیر نے کہا بدل دیں گے بھائی نام یہ کوش کا ٹکڑا ہے اتنا شام تک خبر کر لو اپنے پاس رکھ کے شام تک نہیں کھانا تمہارا نام کتے سے بدل کے پھر پریشان ہوتا تھوڑی دیر پہ کوئی کتا ہے جو کچھ کہتا ہے کھا لیا کہہ رہا تو جس آدمی کے دل میں خیانت ہوگی وہ لڑ نہیں سکتا ستائیس نمبر انت, نمبر چھ تنافس کرو <تصفح> یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کارنامہ کر انجام دینے کا دن اپنے دماغ میں ڈالو اگر آپ نے اپنی فوج میں یہ بات ڈال دی بس پھر سامنے والے کا کچھ نہیں بچتا اس لیے اللہ کے نبی وسلم انعامات کے لانا فرماتے تھے جنت ملے گی وقت جنت ملے گی فلاں سامان ملے گا میری یہ میرا یہ آسان ملے گا میرا یہ تاکہ تنافس کرے اور انسان مقابلے میں بہت تیز ہے مقابلے بازی ڈال تو اپنے مجاہدوں میں اپنے لچکر کی تربیت مقابلے بازی کے عنوان سے کرو آئی نمبر انتیس پوری لڑائی کے دوران اللہ کا ذکر کرتے رہو اس سے تمہیں ہر طرح سے طاقت ملے گی آئٹ نمبر پینتالیس یہ بھی جنگی تدبیر ہے اور آپ نہیں مانیں گے جنگی تدبیر ہے اور جب آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ بقاعدہ کافروں کی فوجوں میں ایسے میوزک سنائے جاتے ہیں ایسے گانے سنائے جاتے ہیں جس سے ان کا جوش سوچ ہے وہ لڑکیاں رکھتے ہیں ساتھ گانے والی بنا والی ہمارے یہاں بھی ایک گزر کے ہی گوشت میں وہ گاتی تھی تو بڑا جوش کرتا تھا سیدر کی جنگ جیت گئے تھے ہم سال جی کیا کہہ رہے ہیں اللہ کرے تو ان چیزوں کا تعلق ہے مجھے مجھے میں یہ جو دودھی ہوتے ہیں یہ کچھ کہتے رہتے ہیں چوہا چو کرتے ہیں اس سے ان کو قوت ملتی ہے ہم ایک بار دیکھ رہے تھے یہ مزدور گاڈر چلا رہے تھے ان میں تھے ہندوستان میں تھے ہم جیل میں تو ایک آدمی کچھ بولتا نارا لگاتے اور وہ لوہے کو آگے کرتے تھے ہم نے کہا یہ کیا ہے ان کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا میں نے کہا سمجھ آ گیا ذکر کے بغیر یاد نہیں ہوتا کچھ الفاظ کا افواج کا تعلق ہے آپ تجربہ کرنا چاہے تو چاہیں میدان میں میں اگر ایک منٹ میں سر دیتا پاؤں تو گرم نہ کر دوں چند جملے بول کے آپ کو تو دیکھ لینا میں سر کو لے کے پاؤں تک تو آپ سے آپ نو کرو گے ہلنا چلو جاؤ گے اور ایسا ہساؤ گا آپ کو کہ آپ بیٹھ جاؤ گے تو کلمات کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو اس لیے ذکر اللہ کا اثر ہوتا ہے اس لیے مسلسل ذکر کی عادت ڈالنا یہ جو کرکٹ کے کھلاڑی ہے دباتے رہتے رہتے ہیں تاکہ جگالی ہوتی رہے اس سے ان کا دماغ اس کے کی طرف رہتا ہے یہ نہیں سوچتے کہ ہم پھنس رہے ہم کیا ہو رہے ہیں ہم کیا ہو رہے ہیں اور گیند کو پتھر پہ رگڑتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کسی نے پوچھا کرکٹ کی تاریخ کیا ہے انہوں نے کہا کہ گیارہ پاگل گیند کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور کئی لاکھ پاگل ان گیارہ پاگلوں کو دیکھ رہے ہیں گیند مار رہے تو کیا اس میں دیکھیں کیا دیکھنے کی بات کو کسی کے دیر میں تو دیکھنے کی میں یہاں چڑھاؤ جاتا ہوں گیس لے کے رہتا ہوں یہاں آپ دیکھ کریں گے اللہ تعالیٰ معاف فرمایا مسلمانوں سمجھ آ گیا آپ نمبر پینتالیس نمبر آٹھ لگ کر متحد رکھنا چاہیے یہ ڈیمونیسٹیشن ہو گیا کیا ہو گیا معاف تناؤ کے وائرس رابطہ ٹوٹ جائے یا وہ سگنل صحیح نہ مل رہے ہو وہ ادھر منہ کا ادھر مو متحد رکھو پورے پاؤں کو میں کوئی ایسے نعرے مقرر کرو ایسے جھنڈے رکھو ایسے سیاح رکھو ایسی فریکوینسیاں رکھو کہ پوری جماعت کا مربوط ہو یہ قرآن نے دکھایا ہے چھیالیس نمبر نو کافروں کو ہلکی سی مار دے کے پھر پیچھے نہ ہٹاؤ اس لیے کہ زخمی صاف خطرناک ہوتا ہے اب زخم لگا دیا تو پہنچا دو کہیں یہ کس آئے نے بتایا ستاون نمبر آئے میں نمبر سات نمبر دس ستاون نمبر دس سورہ انفال کا نسخہ مسلسل دشمن کو روک کے رکھو اور رو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا رو سے جنگ بھی دی جاتی, جاتی ہے ایک دفعہ مسلمانوں کے ایک لشکر نے حضرت ابو بکر صدیق سے لکھا کہ ہمارے پاس افراد ہمیں ایک ہزار آدمی اور بھیجتے حضرت کامر کو بھیج دیا کا ایک ہزار آدمی بھیج رہا ہوں وضرت کا طریقہ یہ تھا کہ گھوڑا گھر جا کے میدان میں ایسی آواز نکالتے تھے جو کئی میر سور سنی جاتے تھے کیا جا ہم نے کراٹے والوں کو دیکھا ہے آؤ ہوں آتے ہیں یہ سامنے والے کو روک ڈالنا ہوتا ہے پترا سا آدمی کھڑا ہوتے ہوتے بیٹھ جاتے ڈر کے کھا جائے گا مجھے ایک حکیم صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے پاس جو بھی آتا تھا اسے ایک ہی دوائی دیتے تھے گولی دے دیتے تھے جلاب لگنے کی دین گف کھل جائے بار بار آدمی کو بہتر کھلا جانا پڑے اللہ نے بس سفارت پی کی اس کے آدھے جو بھی آتا ٹھیک ہو جاتا ہے ایک شخص کا خزانہ گم ہو گیا اس کا خزانہ نے رات بار بار راتا ادھر جاتا جاتا ادھر رات وہیں پہنچ گیا خزانہ تھا بادشاہ کی بیوی آئی اور کہا کہ میرا پاون دوسری شادی کر رہا ہے کوئی علاج بتایا چیم صاحب اس نے کہا لے جاؤ کی گولی وہ لے گئی اس نے جب کھائی اب اس بچاری کا حالت پوری ہو گئی مرنے لگ گئی بادشاہ کو فکر پیدا ہوئی آئی کہ ملکہ مر رہی ہے گری پڑی ہے اور رنگ پیلا ہے کیوں مر رہی ہو کہا تھی شادی کر رہے ہیں کہ حملہ کر دیا کسی نے بادشاہ حکیم صاحب کے پاس آیا کہ حکیم صاحب ملک تو گیا تو کہا یہ گلاب کی گولیاں کھلا دو فوجیوں کو اب اپنے فوجیوں کو جو کھلائی تو پانچ ادھر جا رہے توڑتے ہوئے اب اس کے پیٹ میں مروڑ پڑتا تک ادھر جا رہے ادھر ادھر اب دشمن اور دور پینے لگا کے بیٹھتے تھے انہوں نے کہا یہ تو فتن لاکھوں میں ہے مسلسل ساری رات میں دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں وہ آگے واپس چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ دشمنوں کو کیا قائم پہ روکنا روک تو چاند میں مسلسل سوچتے رہنا چاہیے کہ کس طرح سے روک ہوگا بھائی سے پیغام توڑ تو فورا ہاں بھائی ہاں ہاں یہ جو پیچھے تھے پندرہ طرف چاہے ان کو بائیس طرف سے لاؤ اور یہ جو طرف سے چار ٹینکر تو ادھر سے کچھ بھی نہیں ہے میں وہ دشمن کہے گا گیا کہے گا سر پندرہ کا سر وہ کہے گا اچھا بیٹا کوئی طریقہ کرو ان کے روک ڈالنے کا آوازیں نکالو شور کرو دہشت مڑے بڑے بڑے پاس رکھو لمبی لمبی تاڑیاں رکھو تاڑیاں منہ میں ڈالو اور ایسے شوق نہ بس بھی کھا جائے گا کھا جائے گا یہ پورا طریقہ سکھایا روک ڈالنے کے بعد سمجھ آ گیا آپ کو آیت, آیت نمبر ساٹھ مسلسل ایک آیت نمبر قانون نمبر گیارہ جماعت ایسی رکھو جو دیہات پہ مسلسل ابارتی رہے ورنہ تمہارا جنگ کمزور ہو جائے گی ابھارنے والی ایک جماعت دعوت ترغیب دینے والی یہ آیت نمبر پینسٹھ آیت نمبر ستا جب قیدی ہاتھ آئے تو پہلے اس کی طرح بوندیزی کرو پھر قیدی بنا شروع میں قیدی نہ بنا لو بلکہ قیدی بنانے سے پہلے جتنی خون کر سکتے ہو کر لو قیدی بناتے پھر اصول مشکل ہو جائیں گے اور دشمن زیادہ رہ جائیں گے آیت نمبر ستاسٹ آیت نمبر ستر جن کو قیدی بنا لو ان کو اندر اندر سے دعوت دے کے اپنے ساتھ ملاؤ تاکہ وہ دشمن کے گھر کے قیدی بن جائے اور وہاں سے سارے رات تمہارے حوالے کر سکے جو قیدی ہاتھ آ گئے ان پہ کوشش اور محنت کر کے انہیں دشمنوں کے گھر کا وہ تو وہاں سے آئے ہیں نا وہاں کا علاقہ مالا کوچ لشکر کنوت سب ان کو پتا ہے نا تو ان کو خاص طریقے سے اپنے ساتھ ملاؤ نام درد بناؤ تاکہ ساری باتیں تمہیں بتا دے اور پھر تمہاری طرف سے ان میں گھس کے انہیں نقصان پہنچائے یہ روم کی جنگوں میں صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کیا ان کے آدمیوں کو لاتے ان کو خوب اچھی طرح سے رکھتے جب وہ پوری طرح سے اپنے بن جاتے ان کو آگے رکھ کے حملے کرواتے تھے کوئی روک نہیں سکتا تھا ستر نمبر چودہ جب کوئی مظلوم تمہیں مدد کے لیے پکارے تو دیر نہ لگاؤ اس لیے کہ مظلوم جب پکار رہا ہوتا ہے اس کو اللہ کے آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اس وقت جنگ ہوگی وہ سات میں ہوگی بہت یہ بھی جنگی حکمت میں ہے جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا جنگ کے اندر اوقات کہ کس وقت میں جنگ زیادہ مفید اور مناسب ہے تو جب تمہیں کوئی مظلوم پکار رہا ہو اس وقت دنیا کی ہمدردی بھی اس کے ساتھ ہوگی اور سارے امور اس کے ساتھ ہوں گے تو پھر تم اس وقت یہ سارا فیصلہ کر سکتے ہو نمبر پندرہ جب ساخروں میں اتحاد ہو جائے تو تم بھی فوراً آپس میں اتحاد اتحاد کا توڑا پچہتر یہ پندرہ نے جنگ ہو گئے تھے پوری صورت آپ کے سامنے آگے کی نہیں آگے مجاہدین کی صفات ہو گئی جہاد کے فوائد ہو گئے اور فوائد جنگ ہو گئے اور دو اہم مضامین ہو گئے تمام جہاد اور مالی عنیمت جی کس کا بھائی کر دیں صورت جی یہ پروار ہے پندرہ منٹ وکوا دیں وقفہ چاہیے آپ لوگوں کو ہاں بھائی جمہوریت خلاف ہے اصل میں آج زور کے بعد بھی سبق ہو گیا ان تاکہ ساری آیاتیاد ہو جائیں تو اس لیے رحمت کریں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آیات پڑھنے ہیں ہم لوگ اور یہ موقع روز روز نہیں ملتے اپنی تھکاوٹ کی پرواہ نہ کریں اس میں. بسم اللہ رحمان یا کلون کانفال آپ سے پوچھتے ہیں مال رنیمت کے بارے میں رسول آپ فرماتے دیئے کہ مال غنیمت اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے۔ فتق اللہ اللہ کے ڈرتے رہو واصلحوا ذات بینکم آپس کے معاملات کی اصلاح کرو آپس میں صلح کرو واتی اللہ ورسولہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو این کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ الانفاق جما نفل کی ہے نفل کہتے ہیں زیادۃ علی العقل اور مال غنیمت کو نفل اضیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کے ذریعے سے امت مسلمہ کو تمام امتوں پر فضیلت کی ہے باقی کسی امت میں مال غنیمت حلال نہیں تھا اس امت میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کیا پرانے مجید میں تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں ایک انفال ایک غنیمت اور ایک ہے انفال کا لفظ عام ہے اور غنیمت کا لفظ بھی عام ہے تینوں کے الگ الگ استعمال بھی ہیں نفل کا الگ استعمال یہ ہے کہ مال غنیمت سے جو زائد حصہ امیرِ امیر کی سپاہی کو اس کی خاص کارنامے پہ دیتا ہے اس کو نفل کہتے ہیں اور غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو دشمنوں سے پہر لیا جاتا ہے یعنی چھین کے حاصل کیا جاتا ہے جنگ کے دوران اور مالے فہ جب دشمن ہتھیار ڈالتے اور بغیر جنگ لڑے جو مال حاصل ہو جائے اس کو مال طے کہتے ہیں ان تینوں کے آزام پرانے مجید میں مذکور ہیں صحاب کرام نے رزو بدر میں پہلی مال غنیمت لی تھی اس سے پہلے ایک چھوٹی سی غنیمت تو مل چکی تھی انہیں سریہ جہاز میں یہ بڑی مال غنیمت کی تھوڑا سا اختلاف ہو گیا جو نوجوان صحابہ تھے وہ کہتے تھے ہم آگے جا کے لڑے ہمیں ملنا چاہیے بزرگ کہتے تھے اگر ہمارا مشورہ رائے اور عقل مندی شامل نہ ہوتی تو, تو تم کیا کر سکتے تھے اور یہ حقیقت ہے اگر بزرگوں کی رائے عقل مندی اور مشورہ شامل نہ ہو تو نوجوان کو کوئی بے وقوفی کر ہی ہیں اور غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے وہ کہتے تھے کہ مستحق تو ہم ہے ہم نے قائد دیہات کی پہرے دار کی ہمیں ملنا چاہیے تھوڑا سا تنازع ہوا تو اللہ رب العالمین نے اس کو دفع فرما دیا اور بتا دیا کہ غنیمت تمہاری ہے نہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے صحابہ نے کہا لگتا ہے اللہ کی ہے جب سب کے دل سے مال کا شوق نکل گیا یہ مال کا شوق بھی آخرت کی وجہ سے پیدا ہوا تھا کہ یہ مال ملے گا تو تلواریں خریدیں گے ہتیا خریدیں گے جہاد کریں گے جنگیں لڑیں گے صحابہ کوڑیا ری بنایا کرتے تھے وہ جنگی سامان بنایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علام کے پاس گھوڑے تھے سترہ تلوارے تھی بستر ہوتا تھا اور اس میں بھی چھال ہوتی تھی لیکن زیادہ خریدتے تھے یہی صحابہ کا تھا. کہیں اچھا پتہ ہے. اللہ کے نبی کا کے اللہ کے نبی نے خریدی گیارہ تلوار تھی آپ کا مدنی کے پاس تو صحابہ جو گنیمت لینا چاہتے تھے وہ قوت کی بجاتے تھی لیکن اللہ کو پسند نہیں تھا کہ وہ مال کی طرف کرے کہاں کل رت تمہاری بہن یہ اللہ اور اس کے رسول کی دے ہے کہا بالکل ہماری نہیں ہے اللہ نے کہا مانتے ہو نہیں ہے کہا نہیں ہے چلو سارا دے دیا دو تو یہ اللہ میں ہنایت ہے پہلے چھین لیا جب دل سے محبت نکل گئی واپس دے دیا ان اب ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ پیسے پہ لڑنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے سامان پہ لڑنا پیسوں پہ لڑنا اللہ کو یاد کرو ان مینہ ایمان والے وہی لوگ ہیں ادا ہوں جب اللہ کا نام پر پر آتا ہے اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ دینا یقین الصلا یہ نماز قائم رکھتے ہیں وہ اما رقط نہ ہوں ان سے بون جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں حقا یہی ہے پکے مومن لکھن دراجات میں ان کے لیے <سؤال> بڑے بڑے درجے کریم اور عزت کی روزی ہے کما اخراجہ کا ربو کا یہ کما اخراجہ کا پہ اس تقریر میں دس سفات لکھے ہوئے ہیں دس سفات تک تقریب میں اب وقت نہیں ہے میں اس کو مختصری نکلتا ہوں نسرا کا لما اخراجہ کا اللہ نے آپ کی نظرت فرمائی کی آپ کو نکالا آپ کے گھر سے کا آپ کے گھر سے بالحق کی ایک حق کام کے لیے حق کام کیا تھا قتال کی سبیل اللہ تو قتال کی سبھی اللہ کا ایک نام ہے حق تو جو جہاد کی مخالفت کرتا ہے وہ کس کی مخالفت کرتا ہے حق کی مخالفت کرتا ہے اور حق کی مخالفت حلال ہے حرام ہے فَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کی ایک جماعت سے کر رہی تھی وہاں کے جا رہے تھے موت کی طرف اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے یہ پتہ ہی نہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تم سے دو جماعتوں میں سے ایک کا انا ہکم کہ وہ تمہیں ملے گی تم چاہتے تھے اپنے اسلام کو سچا ثابت کرتے ویل الفاظ سچا کر دے اور ایسی سچائی ثابت کر دے جس کو ماننے والے بھی جانے اور نہ ماننے والے بھی جانے میں قابلہ آ رہا کا اس قابلے میں سات آدمی تھے ایک ہزار دور سے اور پچاس ہزار سونے کے دینار تھے تو اللہ کے نبی صحابہ کو لے کے نکلے تین سو تیرہ کو تاکہ ان کو معاشی طور پہ ان کا جو ان کا جو یہ آ رہا ہے آ رہی ہے اس کے اوپر حملہ کر کے ان کو تجارتی طور پہ مفلوط کریں گے اس لیے کہ مشرق کی جان اس کے پیسے میں ہوتی ہے مشرق کی جان کس میں ہوتی ہے یہ جنگی تدبیر ہے حضور صلی اللہ کی مشرق کو مارنا ہو تو اس کا پیسہ چن لوگ بس آپ ہندو سے پہلے چین لو دونوں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو اور ایک طرف ہوگی یہودیوں سے لڑنا ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ہر قوم سے لڑنے کا الگ الگ طریقہ سکھایا ہے ان سے لڑنا ہے تو یوں لڑو ان سے لڑنا लड़ना تو तो لڑو ان سے लड़ना है तो یوں لڑو تاکہ ہم صحیح طریقے پہ چاند کر سکیں تو اللہ کے نبی निकले ادھر سے اب سفیان کو بھی شک ہو گیا اس نے اپنا آدمی بھیج دیا خاص طریقے پہ اس کی اونٹ کی ناک کاٹ دی اور خون لگا دیا اور بروتا ہوا مکا گیا کہ آؤ بھائی اپنے اپنے قافلے کو بچاؤ مکہ میں سے ابو جہال ایک ہزار کا لشکر لے کے نکل کھڑا ہوا اب ابو سفیان سے پک کے چلا گیا دریا کے کنارے سے ہو کے سمندر کے کنارے سے ہو کے اور سامنے میں گیا ابو جہل کا لشکر اب ابو جہل نے کہا کہ اب ہم جیت تو گئے ہیں لیکن تین دن ہم جشن منائیں گے بدر میں جا کے شرابیں پیئیں گے اونٹ زبا کریں گے قبائل دعوت کریں گے عورتوں کو نچائیں گے خوب ہمارا جشن ہوگا اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا بہت لمبا واقعہ بدر کا آپ سنتے رہتے ہوں گے صحابہ نے بڑی اور آل آلہ آل تقریریں کی اور کہا کہ ہم بنی اسرائیل والے نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں گے آپ اور آپ جا کے لڑو ہم آگے پیچھے دائیں لڑیں گے اور اے نبی ہماری لڑائی آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گی حضرت صدیق کے خطاب کا کتاب حضرت عمر کا خطاب لیکن آپ انسار کو کہتے ہو ساتھ تم بتاؤ پھر انسار کھڑے ہوئے کہا کہہ رہے ہیں آپ ہمیں پیچھے نہیں دیکھیں گے ہم اپنے بھائیوں آگے بڑھ کے لڑیں گے بس ایک طوفان تھا آج تلواریں لے کر یہ لوگ ایک ہزار تلواروں کے ٹکرانے جا رہے ہیں یہ میدان میں پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم الفرقان کا دن بنا دیا اور کیا مت مسلمانوں اگر کفر کی طاقت کو توڑنا ہے زمانے کی ابو جال کو گرانا ہے اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنا ہے بدر کی طرح دیکھا حالت میں نکلنا ہوگا اور پھر دیکھو گے آسمان بھی تمہارا ہوگا زمین بھی تمہاری ہوگی اس کا سر جب, جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے استغاثہ یا غیاث المستغیثین اعذنی کوئی اور غوث نہیں بنایا اللہ تو غوث برا کہ اللہ تو غوث ہے ہمارا تو ہماری مدد کر استغیثون ربکم مجاہد کا نام ہے اللہ کی استغاثہ کرتا رہتا ہے مدد مانتا رہتا ہے فاستجاب لكم تو اللہ نے قبول کر لی تمہاری پکار انی ممتکم میں تمہاری مدد بھیجنے والا ہوں الف من الملائکہ سو پرستوں کے ذریعے سے ہزار فریشوں کے ذریعے سے مورتی جو ایک دوسرے کے پیچھے قطار لگا کے لائف میں سفوں میں آئیں گے پہلے ایک ہزار کا پھر تین ہزار کا پھر پانچ ہزار کا ایک ہزار اتر آئے تھے باقی اوپر انتظار کرتے رہے تھے وہ ان کو اترنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑی تھی اس کو تو اللہ نے محا کر خوشخبری بنایا ہے کو صحابہ جب میدان میں پہنچے دشمنوں نے بہت اچھی جگہ سے قبضہ کر لیا تھا زمین پکی تھی ان کے پاؤں جم رہے تھے صحابہ کے حصے میں ریتری زمین آئی تھی پاؤں تھس رہے تھے خراب کو سوئے کسی کو احترام تھا کسی کو وزو کی عادت تھی تو اب دل کے اندر شیطان بھی طرح طرح کے رہا تھا جسم بھی بات کے ناپاک تھے اب آدمی نے کوئی کے لیے پانی نہ ملا ہو غسل کے لیے پانی نہ ملا ہو تو مسلمان پر ایک کوچ کا سوار ہوتا ہے اور دل میں نشاط کی کیفیت نہیں ہوتی اور ادھر شیطان دل میں ڈال رہا تھا کہ پتہ نہیں ہوگا کیا کیا ہوگا اللہ کے نبی بھی ساتھ ہیں ان کا کیا بنے گا کہ لڑنے کے لیے پاؤں اچھی طرح جم رہے تھے میں یوتا ہی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بات کرتے اس کے سے ذریعے سے شیتان اور تم سے شیطان کی نجازت کو دور کر دے والی اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے سب اقدام تمہارے قدموں کو جما دے زمین پہ لڑائی ہو رہی ہے آسمان کا نیا ٹریننگ سینٹر اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ربو کا تیرا رب پرستوں کو حکم دے رہا جب تیرے رب سے حکم دیا فرشتوں کو انی ماہ پرستوں میں تمہارے ساتھ آمَنُوا، جاؤ ثابت کرو دل ثابت رکھو ایمان والوں کے انہیں مضبوط کرو ساٹی بلین چپروبا میں کافروں کے دل میں روب ڈال دوں گا یہ میں پھر وہی بات کہتا ہوں کہ اصل چیز روب ہے بس جس کے دل پہ پڑ گیا وہ گیا اور جس کا پڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا پوکل آنا بس مارو ان کی گردنوں کے اوپر و گریبو مین ہوں اور مارو ان کے ایک ایک جوڑ کے اوپر ایک ایک کوڑے کے اوپر ٹریننگ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ قتل کرنا ہو تو گردن کے مار دینا زخمی کرنا ہو تو کوئی ایک ہاتھ ہڈی توڑ دینا ان کا جوڑ توڑ دینا اب جوڑ پہ لگے نا تو پھر فوراً ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور کام آسان ہو جاتا ہے اب جہاد کی بھی اللہ دیتا ہے دیتا بھی اپنے فرشتوں کو ہے لوگ کہتے ہیں کہ جہاد بھی جیسے درد ہوتے ہیں ہم اللہ کو بھی کہیں گے فرشتوں کو بھی کہیں گے ہر کسی کو کہیں گے نا ازب اللہ ملزالے. وجہ سے مخالفت کی اللہ کی, اس کی رسول کی قیمت اللہ, اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ دینے والا ہے یہ تو تم سکھ لو رینا ابھی کافلوں کو جانم سے آزاد کی ہے ایمان والوں کو لڑنے کا طریقہ بتا رہے ہیں یارینو ادا لدی تم اللہ کفر جب تم کابلوں سے ٹکراؤ میدان زنگ میں فلاں تو پیٹ پھیر کے نہ جاؤ اللہ یوم دوبرا ہوں اور جو کوئی پیٹ پھیرے گا اس دن اللہ متحرفا فن کے مگر یہ کوئی کوئی چال چلتا ہو جنگ کی اور متحدہ دن یا واپس جاتا ہو اپنی جماعت کی طرف اگر ان دونوں کے علاوہ کوئی شخص میدان جنگ سے بھاگا فقط باب غضب من اللہ تو اس نے کمایا اللہ کے غصے کو وہ ماں اس کا ٹھکانا تو ہے و بیس المسی اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے یہ بہت سب سخت گناہوں میں سے ہے میدان جنگ سے بھاگ جانا مسلمان کبھی بھی کسی میدان سے نا. نا. نا. نہ بھاگے اس لیے فرمایا تھا کہ جہاد کے فرض عین ہونے کی جا شکلیں ہیں ان میں سے ایک پانچ جب سفید آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں تو بھاگنا حرام ہے البتہ جو چھوٹا گروپ لڑنے جاتا ہے آگے جو کہ فن فیرو سب میں آیا تھا چھوٹے چھوٹے گروپ جاؤ اس گروپ کو مار کے واپس بھا جانا یہ جائز نہیں بلکہ ضروری ہے پھر حضرت عمر نے تو کمال کیا تھا حضرت عمر نے کہا کہ میں مدینہ کو چھان نہیں رہا مدینہ کیا چکرات دے رہا ہوں چھاونی کا مانا ہے کہ متحدی زم نیلا پیا میں آنا پیا میں تمہارا کمانڈر ان ہوں مدینہ مدیرہ ہے جہاں سے بھاگ کے آنا ہو یہاں آ جاؤ اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ جو, جو بھاگ کی اپنی چھاونی میں آیا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے تو پھر یہاں سے چند مجاہدے بدلا لے لیں گے ان کے ساتھ تو ذرا امیر کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ مجاہدوں کو خام و گناہوں میں مبتلا نہ کرے قریب قریب چھوٹی چھوٹی چھاونیاں بنائے تاکہ اگر جنگ کے گھیرے میں آ جائے تو وہاں سے کورن نکلے اور کسی چھاؤنی پہ آ کے کمک لے کے واپس ان کے اوپر اٹیک اور حملہ کرے تو اگر امیر ایسی اختیار کرے گا تو مجاہدین دن سے بچ جائیں گے فلم تب فلو ہوں اب جاب کی لاجت پڑی ہے اللہ تعالیٰ کہہ ہے تم نے انہیں قتل نہیں کیا ولا اللہ قتل اللہ نے ان کو مارا ہے。سبحان اللہ اللہ نے اپنے نام پر کیا لکھوا لیا رمای کا اور اے نبی آپ نے خاک کی نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی تھی ولا اللہ رما بلکہ اللہ نے پھینکی والی اللہ ایک مٹھی پھینک تھی نے تو سارے مشرقوں کی ہاتھوں میں چلی گئی تھی یہ واقعات آپ ہاں نے بارہ سنے ہوئے اس لیے میں ان کو ذکر نہیں کرتا والی ابلی المنی بلال حسنا تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزمائے اپنی طرف سے خوب احسان کے ذریعے سے ان اللہ علیم بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے غالحم یہ تو ہو چکا قیامت تک کے لیے یاد رکھ مسلمانوں لکھ لو اپنے دل پر کہ ان اللہ موہن دن کافرین اللہ تعالیٰ کافروں کی ہر تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے یہ دیکھو جو لوگ کافروں کی طاقت بتاتے ہیں خلاف کرتے ہیں ان کے پاس یہ چیز ہے جی ہمارے پاس توڑ نہیں ہے ان کے پاس یہ چیز ہے جی ہمارے پاس جو چیز بھی ہوگی وہ قید القاترین میں آئے گی نا اور اللہ نے وعدہ کر لیا کہ جب بھی تم لڑنے آؤ میں ان کے قید کو کمزور کروں گا تو اس چیز کی طاقت بیان کر کے مسلمانوں کو ڈرانا کہ شریعت خرید احتیاط کرنی چاہیے لکھتے وقت بولتے وقت دل. اتنی ان کی طاقت بتا دیتے ہم کچھ نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہوتا غالبا اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی ہر تدبیر مکہ کے مشرق جب نکل رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ اللہ نے کہا اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ ہو چکا ونتا ہوں اور اگر تم کفر سے بات آ جاؤ تو وہ خیر اللہ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ ان کا اُدنا اور اگر تم واپس لوٹ آ کے ایسے ہی کرو گے تو ہم بھی پھر یہی کریں گے ولان سگنیا ان کم فیا اور تمہارا لشکر تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا سورت اگر بہت زیادہ ہو وناہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ کرو پر پچھلی آیت میں ان کے اسلحے کو ناکام بنایا کئی دل اس میں ان کی افرادی قوت کا انکار کیا کہ جتنی بھی کر لیں کچھ نہیں کر سکتے پھر مسلمانوں کے دل میں کیا روب رہ جاتا ہے یا الذین دین آمن ایمان والو اگر تم چاہتے ہو اللہ کی نصرت تمہیں ملے تو ابھی اللہ و رسول اللہ رسول کی اطاعت اٹاخ کرو حکم مانو ولا تو اور نہ بنو ان لوگوں کی بے شک جانداروں میں بدتر اللہ کے یہاں وہ بہرے اور گونگے ہیں اللہ دین اللہ جو نہیں سمجھتے ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں آتے ہیں دیکھتے نہیں زبان ہے بولتے نہیں یہ سنا دیتا لیکن ان کی تو صلاحیت ہی مسخ ہو چکی ہے پیٹ پھیر جائیں گے اور بات نہیں سنیں گے آمنوا اے ایمان والو اسیبو ائی عجیب اللہ کے حکم پر کہو لائی اللہ کے حکم پر ولید رسول کے حکم پر رسول تمہیں بلائے لما ایسی چیز کی طرف یو کم جس میں تمہاری زندگی ہے لما یعنی کم جب اللہ کے رسول تمہیں بلائیں ایسی چیز کی طرف کہ جس میں تمہاری زندگی ہے تو فوراً آجب اس کی چند تشریح ہے پہلی تشریح جہاد جہاد میں مسلمانوں کی زندگی ہے روزی ہوتی ہے قوت ہوتی ہے حکومت ہوتی ہے مائیں ٹہنے بیٹیاں محفوظ رہتی ہیں کوئی گالیاں نہیں دے سکتا کوئی زلیل نہیں کر سکتا کوئی ہمارے اضافہ میں آ کر گناہ نہیں پھیلا سکتا کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی ہماری کلیوں میں بے حیائی اور صحافی نہیں پھیلا سکتا کوئی ہماری بیٹیوں کو بازاروں میں خرید نہیں سکتا آج بخارا کمر کی بیٹیاں یورپ کے انگریزوں کے ہاتھ پانچ پانچ ڈالر کے اندر بک جاتی ہیں اگر ان کے بڑوں نے دیہات کیا ہوتا تو آج یہ خوبصورت بچیاں کسی گھر میں عزت کے ساتھ دوپٹے اور کے بیٹی ہوتی مسلح پہ نماز پڑھ رہی ہوتی بات دامن ہوتی مگر ان کے بڑوں نے دیہات چھوڑا اور چھوٹی بچیاں زلیل ہو گئیں رجوا ہو گئی تو مسلمانوں تمہاری زندگی صرف دیہات کے اندر ہے اور اس کچھ جب اللہ اس کے رسول تو فاق کے رسول تو کرو دیہات میں موت نہیں ہے زندگی ایک نقطہ لکھا ہے مفسرین نے کہ دیہات میں لوگ نہیں جاتے موت کے ڈر سے تو اللہ نے کہا کہ دیہات میں موت نہیں زندگی ہے تو زندگی کا لفظ اس لیے لائے تاکہ خوف نکل جائے اور انسان تیزی سے اس ردے کی طرف آ جائے بعد میں فطرین کہتے ہیں کہ, لما سے مراد قرآن ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو جب وہ تمہیں دعوت ہیں قرآن مجید کی طرف کیونکہ قرآن کے ایک ایک حکم میں مسلمان کی زندگی ہے تیسرا تیسری تشریح لما کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں اسلام کے کسی حکم کی طرف بلائیں تو پھر تم خوراً ان کی بات کے لبیت سہو اور چوتھی تشریح جب اللہ اور اس کے علیہ تمہیں کسی حق بات کی طرف بلائے تو فوراً بہرحال آپ یاد کریں اور اس بات کو دماغ میں بٹھا لیں کہ ہماری حیات کس چیز میں ہے جہاد میں جہاد ہماری زندگی ہے اور اچھی طرح جان لو یحول بین و کلدی اللہ تعالیٰ عائد ہو جاتا ہے بندے اور اس کے ارادے کے درمیان اس کے دل کے درمیان وَأَنَّهُ اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے ہماری پرانی تقریر میں اس پر بہت لمبی بحث ہے یہاں صرف دو باتیں عرض کر دیتے ہیں پہلی یہ کہ جب بھی کوئی نیکی کا ارادہ ہو انسان فورن کر لے ورنہ اللہ کی قدرت بیچ میں اللہ کی تقدیر حائل ہو جائے کہ انسان محروم ہو جائے دل میں آئے کہ میں نکلوں تو نکلو اگر پانچ منٹ لیٹ ہو گئے تو کہ آپ نے کہی وہ تجربہ کیا ہوگا دل میں خیال ہوگا پانچ ہزار اللہ کے رستے میں خرچ کروں اگر دس منٹ رک گئے تو چار ہزار ہو جاتے ہیں پھر اس کے تھوڑی دیر بعد رہ جاتے ہیں دو ہزار پھر کرتے کرتے آخر میں تعلیم و کی ایک کتاب رہ جاتی ہے کچھ نہیں بیچتا اور آخر میں انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے اس چیز سے تو اس طرح سے فرمایا کہ جو نیک کام کا ارادہ آئے اس کے آدمی کہا گیا دیہات میں زندگی ہے لیکن پیر لگاؤ تو نہیں جا سکو گے بس دل میں خیال آیا چکر اٹھاؤ چل پڑو گھر میں گئے ٹی وی سے کہا گولی پٹ جائے گی ماں سے کہا وہ رو پڑے گی نانی ہسپتال گی دادا جو ہے وہ بھوک ہڑتال کر کے کسی جگہ ناخی لگاؤ اس کے ساتھ رکھا ہے دادا بزرگ کیوں بیٹا جہاد میں چلا گیا جیسے دادا مر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جہاز میں مرتا ہے ذرا جتنے مجاہد گئے کی ہے ہم نے کہا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی نا میں نے آج تک کوئی بری عورت نہیں دیکھی جو صحت مند ہو اس کو تو پچیس قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں اور بتا دی اور زیادہ ہے بڑا بیماری جواری میں بڑھاپے میں اس کا فیشن بیماریاں ہوتی ہیں مجھے شوگر بھی ہے بلڈ پریشر بھی ہے اور فلاح بھی ہے اپنا ماشاء اللہ میں نے کہا کیا جانور سب کی مائیں جو ہے وہ اسپتال میں داخل ہوئی بچہ منہ کالا کرے گا شرابے پیے گا ماں باپ خوش ہیں جی بیٹھے اللہ ہدایت ہے جس کا بیٹا دیہات میں, میں, میں. میں خوشیاں منائی جائیں کہ الحمدللہ میرا بیٹا زندہ ہونے گیا ہے مرنے نہیں گیا یہ پہلی تصویر ہے دوسری اللہ یا بین اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان تو بندے سے سب سے زیادہ قریب کیا چیز ہے اس کا دل تو اللہ تعالیٰ بندے دل سے بہ نسبت بھی زیادہ قریب ہے تو اللہ جب تمہارے اتنا قریب ہے تو اس کی بات مانا کرو اس کے قرب کو محسوس کیا کرو سات سال کا سا بچہ تو تم گناہ نہیں کرتے ہو اللہ تمہیں جلبت تم دیکھ رہا ہے تم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہو اللہ کے فخروں کو نہیں مانتے ہو تو اللہ کا ہر وقت اپنے قریب جانو کسی کسی کے پاس تم نے جانا ہے اور اللہ کا قرب ہی تمہیں گناہوں سے روک سکتا ہے میں جانے کے لیے تیار ہیں لیکن تم اور بچو اس فتنے سے لا جس کا اثر تم میں سے صرف تعلیموں پر ہی خاص طور سے نہیں پڑے گا بلکہ سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے شدید الحباب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے فطرہ سے مراد کیا ہے پہلی تشریف فطرہ سے مراد ہے سر کے جہاد اکثر مبترین نے کہا وطب فتنا تھا نا کے جہاد سے بچو جہاد نہ چھوڑو ورنہ یہ چھوڑنے کا عذاب ہر کسی پر آئے گا کرنے والوں پر بھی چھوڑنے والوں پر بھی سب پہ آئے گا اس لیے کہ حضرت صدیق کے اکبر نے جو اپنا پہلا قطبہ دیا تھا اس میں فرمایا تھا ماں تارا کا پون جہاد جس قوم نے بھی جہاد چھوڑا اللہ اکبر امومی آزاد نے کیا تھا ایک زمانے میں میں نے سعودی عرب میں تھا تو کچھ محصور ہو گیا تو اسی موضوع پہ لکھا ام اللہ عبیل پہ اور ایک ایک چیز پہ چھوڑنے سے مسلمانوں کی صحت پہ کیا اثر پڑتا اگر ہم دیہات کرتے ہیں تو باغ نادوڑ نادا ہزاروں بیماریاں جاتی تھی نا اور کتنے مصیبتوں سے ہم بیٹھے معاشی طور پہ اس کے کیا اثرات پڑے خاندانی طور پہ کیا اثرات پڑے اب یہ جو بیویاں ہیں آج ان کے دماغ میں یہ ہے کہ خاون میرا نوکر ہے کیونکہ دیہات میں اگر دیہات ہوتا تو بیویوں کو پتا ہوتا کہ یہ اللہ کی امانت ہے نا تو وہ ہزاروں حقوق کے سر لاتے نہ بیٹھے رہتے اور ہزاروں پر پریشانیاں نہ ڈالتی اسی طرح سے کام اپنی بیوی کو اپنا قبلہ نہ بنا لیتا کہ روزانہ پانچ دفعہ جب تک اس کی منہ نہ کرے تو دل, دل نہ خیر ہوتا اس کو پتا ہوتا تو خاندانی نظام ہمارا بہترین رہتا مستعکم رہتا جو بھی کا آپ کے گھر میں پڑا رہے گا کھانتا رہے گا تو گھر والے بھی کہیں گے یار باہر کا آرام اس کا کیا اثر پڑا ماشی طور پہ سیاح کے طور پہ کیا اثر پڑا ہمارے باہمی تعلقات پہ کیا اثر پڑا جہاد کرتے ہیں تو غصہ آپسوں پہ نکل جاتے ہیں آپس میں محبت رہ جاتی ہے جب جہاد نہیں کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں ادھر لڑائی ختم تو ادھر شروع میں نے تقریباً پچیس اطراف میں دیکھا ماں کی صحت ثقافت حکومت سیاست ہر چیز سے جہاد چھوڑنے کی وجہ سے ہم اللہ کے عذاب آزاد سے اور صبح شام گنا ہو گئے ہم سے تو اس لیے فتنے سے مراد کیا ہے بول لو بھائی تھوڑا سا ورنہ میں بھی وہاں کے ختموں کتنا خطرے کہ اس لیے آپ کہیں بچہ کو کتنا بچوں فتنے تھے یعنی جہاد چھوڑنے سے تھے جہاد دوسروں کو تو کہ کتنا بچے بے شک سامنے والے کو تو کہیں گے بچوں کو دوسرا بچہ کو کتنا ترک نہیں یعنی بھون کر گناہوں سے روکنا یہ بہت ضروری ہے اگر تم گناہوں سے نہیں روکو گے تو اللہ کا ایسا عذاب آئے گا کہ سب اس کی لپیٹ میں چلے جائیں گے گناہ گار بھی اور گناہ نہ کرنے والے بھی اور اس پر قرآن کی آیتیں اور حادث بھی موجود ہیں اب یا اللہ جہاد کو تیار ہیں لیکن کیا کریں چھوڑے تھے اور میں پہلے بھی چھوڑے تھے تو میں نے مدد کی تھی اب بھی تم نکلو گے میں وہی ہوں مدد کروں گا تم کلو مستقاتی یاد کرو جب تم چھوڑے تھے کمزور پڑے تھے زمین میں کہیں کہ گے پھر اللہ نے نفری اور تمہیں قوت نظرت سے بات اور تمہیں روزی دی باقی چیزوں میں سے لال رکھن تشکر تاکہ تم شکر کرو یادین اے ایمان والو لا اللہ رسول خیانت نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کی وہ تفون اور کی اور کے بارے میں نازل ہوئی تھی وہ ان کی دوستی تھی بنو قریضہ یہودیوں کے قبیلے کے ساتھ دوستی اس طور پہ تھی کہ یاری وغیرہ نہیں ان کے بچے ان کے محلے میں رہتے تھے تو بنو قوریزہ محاورے میں تھے بلا کرئے اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے حضرت بن معاذ تمہارے اور میرے میں جو فیصلہ کر دیں گے وہ ٹھیک ہے ابولا وہاں سے گزرے تو یہودی کھڑکیوں میں کھڑے تھے کہتے ابو البابا سات بن معاذ کو ہم اپنا پیتل مان لیں تو ابو البابا کو خیال ہوا کہ میں تھوڑا سا احسان کر دوں تو میرے بچے وغیرہ ہیں تو آپ نے ایسے گردن پہ اشارہ کیا کہ سات بن معاذ کو تمہیں قتل ہی کرو قتل ہی کرنے کا فیصلہ کریں گے تمہارے ساتھ تو جب, جب یہ کر لیا تو ایک دم خیال ہوا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے راز کو خاص کر دیا اتنی سنا فرمانی بھی صحابہ کو نا گئے ہوش ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی خود کھولیں گے تو کھولوں گا پھر ماں کی آیتیں نہ گی اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے کھولا تو فرمایا کہ بچوں کی خاطر ایسے کام نہ کیا اگر پکے اللہ بھی بچوں کا خود محافظ ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی غزبۂ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں جو تین ہزار پیچھے رہ گئے تھے ان کو کہا گیا کہ تم بھی بچوں میں بیٹھے رہے اور تم نے خیالت کی کہ جہاد میں نہیں نکلے تو جہاد میں نہ نکلنا اور بھی بچوں کے پاس بیٹھا رہنا یہ بھی خیالت ہے جان لو اللہ کتنا تمہارے اموال اور تمہاری اولاد کتنا آزمائد والی چیزیں ہیں اللہ کے پاس بڑا ہے یادین اے ہی مانو لو ان تم اللہ سے ڈرتے رہو گے یا جان اللہ تعالیٰ تمہیں قوت فیصلہ دے دے گا وہ تم اور اللہ تعالیٰ تمہارے گنا سے دور کر دے گا تمہیں بخش دے گا اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے اس تقریر میں جو ابھی آپ کے سامنے ان کو دی ہے فرقان کے لفظ کے بہت لمبی بحث کی ہے یہاں صرف تین باتیں یاد کر لینا اے ایمان والو اگر تم تکوا پیار کرو گے اور بیوی بچوں کو مراد یہ ہے کہ بیوی بچوں میں مست ہو کر دیہات کو نہیں چھوڑو گے یہ تکوا پچھلی سے تکوے کا مقم سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر تم نے بیوی بچے قربان کر دیے اور بیوی بچوں کو چھوڑ کے تم دیہات میں نکلے تو اللہ تمہیں فرقان دے گا اللہ تمہیں کیا دے گا فرقان فرقان کا ایک معنی ایک یہ کہ اللہ, اللہ تمہارے اندر ایک نور پیدا کر دے گا جس نور کی روشنی میں تم صحیح اور غلط کو دیکھ کر سیدھے جنت کے رستے تک چلے جاؤ گے اور پہنچ جاؤ گے یہ حاصل کب ہوگا جب بیوی بچوں کو چھوڑ کر کوئی موت کے لیے نکلے گا پھر مرے نہ مرے وہ اللہ کے ہاتھ میں کئی لوگ جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں جاتے واپس آ جاتے ہیں جاتے واپس آ جاتے وہاں سمجھ آ گیا آپ کا دوسری کہ اے ایمان اگر تم نے کیا بیوی بچے چھوڑ کر تم دیہات میں گئے اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا یعنی تمہارے اور کامروں کے درمیان فیصلہ کر دے گا تمہیں طلبہ دے دے گا انہیں مغلوب کر دے گا سمجھ آ گئی تشریف تیسری تشریف یادین آمنو اللہ، اے ایمان والو اگر تم نے سب کا اختیار کیا بیوی بچوں بی کو چھوڑا دیہات میں گئے تم فرقانا اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک امتیازی شان دے دے فرقانا کے معنی کیا ہوگے ایسی شان لاکھوں لوگوں میں بھی تم اکیلے پہچانے جاؤ گے کہ یہ ہو سکتا ہے کروڑ آدمی بھی کھڑے ہوں گے تمہاری اپنی ایک امتیازی شان ہوگی موللہپ سے نظری رحمت اللہ علیہ بڑے مفکر اسلام گزرے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کو آخری زمانے گری آئے سناتے سناتے سناتے دنیا سے تشریف لے گئے کہا تم ہندووں میں مست ہوتے جا رہے ہو برف ہوتے جا رہے ہو دیکھو اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان کی ایک امتیازی شام ہو مسلمانا چاہے کہ یہ مسلمان ہوائی جہاز میں بیٹھا ہے مسلمان کی اپنی شان ہے سانس نہیں لائے فلاں نظریں چکی ہیں اللہ چل رہا ہے شان ہے نہ جہاز کا روب ہے نہ کسی اور شان ہے کہ نہیں لندن کے اللہ وہ کہتے ہے ہماری ہم ایک دفعہ افریقہ سے آ رہے تھے تو میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا جہاز کے اندر ایک اور بیٹھا تھا والا شخص میں نے کہا اور نماز پڑھیں گے وہ تھوڑا چھوڑا شرما رہا تھا کہ یہ کالیاں گوریاں کیا کہیں گے ہمیں کہا جو کہ اللہ نے پکارا نماز کے لیے ہم وہاں کھڑے ہو گئے جہاں دروازہ تھا دو میں نے زور تھے اغان کے تو وہ ایک روز سے ہوئی آئی اور مجھے کہنے لگی یہ کیا ہے میں نے کہا تو میں ہمارا پتہ روزانہ موجود ہوتا ہے اتوار کے دن نہیں ہوتا صرف وہ بات کی شرم تھی وہ عیسائی عیسائی اتوار کے دن جاتے نا میں تو میں نے کہا ہمارا اللہ ہر وقت موجود ہوتا ہے ہمارے ساتھ وہ صرف اتوار کے دن نہیں آتا اس لیے ہمیں نماز پڑھنی پڑتی ہے تو اللہ نے مومن کو بتایا شان دی اب کیا ہوا ہم نے ہماری قتل کا اپنوں کے ساتھ مل گئی کپڑے ان جیسے انچی سے دماغی سوچے انچی امتیازی شان رہی چیز میں وہ بھی دنیا کمانے کے لیے نکلے ہم بھی دنیا کمانے کے لیے نکلے وہ بھی دنیا کے غلام ہم بھی دنیا کے غلام امتیازی شان رہی سمجھ آ گئی تشریح حضرات کتنی کی میں نے پہلی تشریف اللہ تعالیٰ ایک نور دے دیتا ہے قوت فیصلہ قوت فیصلہ حق اور بادشت کو پہچاننے کی دوسری تشریح اللہ تعالیٰ کافروں کے غلبہ دے دیتا ہے اور تیسری تشریح امتیازی شان مجاہد کی اپنی امتیازی شان ہے ہے کہ نہیں امتیازی شان قرو کی کلت میں اور جب مکر کر رہے تھے مسلمانوں اگر جیس کو سمجھنا ہے تو اس واقعے سے سمجھو کہ ایک اکیلے انسان کو اللہ تعالیٰ کافروں کے اتنے بڑے لچکر میں سے کیسے بچا لیتا ہے علماء کہتے ہیں یہ مکی آیت ہے لیکن اکثر کہتے ہیں کہ مدنی آیت ہے واقعہ مکہ میں پیش آیا تھا آیت مدینہ میں نازل ہوئی کیونکہ آیت کا تعلق جہات سمجھانے کے ساتھ تھا تو مدینہ میں نازل کر کے مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ اپنے نبی کی ہجرت کا واقع یاد کرو تو تمہیں دیہات سمجھ میں آ جائے گا کہ اکیلے شخص کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نہور پہ کامیابی دی سب کے اوپر وہی ہمقرو اور جب مکر کرتے تھے آپ کے ساتھ کافر لوگ رتو کا تاکہ آپ قید کرتے قتل کرتے ہیں یا, یا, یا, یا نکالتے ہیں وہ یم قرونہ وہ بھی مکر کرتے تھے وہ یم کر اللہ اللہ بھی تصویر کرتا تھا خیر اللہ خیر الماجرین اللہ بہتر تصویر کرنے والا ہے وہ راسۃ اس آئٹ کا تعلق دیہات کے ساتھ بالکل واضح ہے کہ دیہات سے پہلے مشرکوں کی یہ حالت تھی کہ جب قرآن سنایا جاتا تھا تو کہتے تھے ہم بھی کہہ سکتے ہیں ایسا کرام جب دیہات میں مار پڑی تو پھر کہتے تھے واقعی اسلام سچا ہے اللہ جب انہوں نے کہا کہ اے ہمارے اللہ ان اگر یہ دین سچا ہے من من تو ہمارے اوپر برسا برسا آسمان سے پتھر اویتنا بھی آزادی علیم یا ہمیں سب کا دے دے یا اب جاتی کہا تھا مکہ سے نکلتے وقت لشکر کو لے کے وَمَا كَانَ اللَّهُ وَأَنتَ فِيهِمْ اللہ تعالیٰ آزاد دینے والا نہیں ہے جب تک آپ ان میں موجود ہیں عمومی آزاد نہیں لائے گا وما كان اللہ ایسا عذاب میں سب ہلاک ہو انہیں آزاد دینے والا نہیں ہے جب تک وہ اقتصار کر رہے ہیں یہ تواف میں غبرانہ کا غفرانہ کا کہتے تھے وما الحم اور ایسی کون سی بات ہے اللہ بہم اللہ آزاد اللہ نہرام اور وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے وہ اس کے والے نہیں ہیں اس کے متولی تو صرف لوگ ہیں لا جن لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے وما کانا اور نہیں ہے مشرقوں کی نماز کعبہ کے پاس اللہ مسان مگر چیٹیاں بجانا اور تفریح اور تالیاں بجانا جیسے آج کل گھنٹیاں بجاتے ہیں فدو کل آزاد ابھی تم تم تکون پس آزاد سکو اپنے کپر کی وجہ سے ان اللہ کا یہ کافلوں کی معاشی طور پہ کہ ان کا ٹریٹ تباہ ہو جائے گا اور ان کی کمپنیاں ڈیفالٹ ہو جائیں گی اور یہ سلیل ہوں گے خار ہوں گے کافی لوگ ہے وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال سبرو عان صبیل اللہ کا روکے اللہ کے رستے سے کہتے ہیں کہ ہر طرح کے دیہات کو روکیں گے ہم اس پر کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کریں گے روپے خرچ کریں گے دینار خرچ کریں گے اللہ بھی خرچ کریں گے جدا کر دے ناجن اور ایک دوسرے پر رکھ دے فیمیا کو اٹھا کے ڈال دے اگر وہ کب آ جائیں گے واپس یہی کام کریں گے پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا تھا انہیں بھی ہلاک کریں گے وَقَاتلوهم حتى لا اور ان کافروں سے لڑو یہاں تکی نہ رہے گون دین اور سارا دین اللہ کا ہو جائے انتہا چل اگر وہ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بصیر تو اللہ تعالی ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے یہاں فتنہ سے کیا مراد ہے مفترین نے اتفاق کیا ہے کہ کتنا سے مراد کاپروں کا طاقتور ہونا ان کاپروں سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک ان کی طاقت رہتی ہے ان کا طاقتور ہونا کتنا ہے مسلمان کافر ہوں گے دیکھتے آج ہو رہے نہیں ہو رہے ان کے مال کی وجہ سے ان کے پیچھے جاتے ہیں ان کی خدمتیں کرتے ہیں ان کے آگے جھکتے ہیں اگر ان کے پاس طاقت اور مال نہ ہوتا تو کوئی جاتا ہے ان کے پیچھے کوئی کسی سورہ کی شکل اپناتا آج نہ کرتا تو اس لیے